الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضذله ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا الله وحده لا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث سدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موصد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واختدى ومن يعس الله ورسوله فقد ضل بهواه اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وانك حميد وجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وانك حميد وجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انزل عليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأغضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ما مسلمون آپ کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو در حقیقت آپ کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے حج کے معملے پر میدان میں کی مسجد خیف میں ارشاد فرمایا تھا اس کا آغاز آپ نے ایک دوڑا سے کیا تھا نبد اللہ عمر انسامیہ مندا حدیثا صحافی ہا ثم ہے فما ادا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر متا کر دے جو ہماری کسی ایک حدیث کو سنتا ہے اسے یاد کر لیتا ہے اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور پھر آگے پہنچا دیتا ہے اس خطبے کا آغاز اس دعا سے ہوا ہے جس میں اس حدیث اور پیغام کی اہمیت ہے جو اس دعا کے بعد آپ ارشاد فرما رہے ہیں سعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا سلاۃ لا علیہ قلب عمر مسلم یہ تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل غلطی نہیں کر سکتا اور دھوکہ نہیں کھا سکتا بلکہ ان تین چیزوں کے بارے میں اس کی سوچ بالکل درست مثبت ہوتی ہے اور اگر وہ ان تین چیزوں کے بارے میں یا کسی ایک چیز کے بارے میں غلطی کا شکار ہو جائے دھوکے کا اور خیانت کا شکار ہو جائے تو اس کے اسلام اور ایمان میں اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں جھول ہے کہیں نہ کہیں کمزوری ہے دساہل ہے فوراً اپنے سارے امور کا سارے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے سوچ وچار کرنی چاہیے تفکیل کرنی چاہیے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے ٹھیک یہ کہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو اس میں ریاکاری نہ ہو شہرت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نظار مطلوب اور مقصود ہو اور اگر اس میں رہا کاری ہے دکھلاوا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں ایمان میں جھول ہے کمی ہے گوداہی ہے اس سوچے اور اس کا ادارہ کیا دوسرا مناسعت بلاز نبم میں جو مسلمانوں کے حکام ہیں ان کے بارے میں خیر ظاہی کا جذبہ ہو اور اگر یہ جذبہ خیر ظاہی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں جھول اور تیسرا بلعوم جماعتیں جو مسلمانوں کی جماعت ہے کسی بھی سطح پہ ہو اس کے ساتھ چمٹا رہے ساتھ ساتھ رہے اس سے الگ نہ ہو الگ کوئی ٹکڑی بنا کر اس سے منسلک نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ رہے کسی نقطے پر اجتلاف ہو تو اپنی رائے پر خود قائم رہے لیکن فرنے کا باعث نہ میں کوئی نداڑ میں تو یہ دونوں اس کے بہت سے فائدے ہیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ رہے گا تو جماعت کی جو بھی دعا ہوگی کسی بھی فرد کی جو دعا ہوگی وہ اس تک پہنچے گی اس کو اس کا فائدہ ہوگا اسے علم بھی نہیں ہوگا اور اس جماعت کی دعائیں اسے حاصل ہو رہی ہوں گی اور اگر وہ کٹ جائے تو بہت سے نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ ہے کہ وہ پوری جماعت کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا اس عزیز کا آخری جملہ یا فطرہ ہے وہ یہ ہے کہ من جائز دنیا ہم یمن کانت دنیا ہم ماں جس شخص نے دنیا کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کا محور بنا لیا تھا اس کی ہر سوچ دنیا کے لیے ہو اور دنیا کے حصول کے لیے ہو اور دنیا کی طلب کے لیے ہو تمہارا بول سب اس کو کچھ سزائیں دیتا ہے لابا اور غنا بالفل میں ہی ایک علاقہ کائلہ اس کے دل سے غنا چھین لیتا ہے اس کا دل اور پیٹ بھرتا ہی نہیں ہر وقت دنیا دنیا, دنیا دن میں دنیا رات میں دنیا یہ کی سوچ مستقل قائم ہے اس کو غناح حاصل ہوتا ہی نہیں کہ انگنت دولت کما چکا ہے مگر پھر بھی دنیا کے فرس اور حوث اس کو حال میں اس کو چھائی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو منتقاب ہو حتہ زر تمر کثرت مال کی طلب نے تم کو برباد کر دی تاکہ کے تم کبروں تک پہنچ گئے دنیا دنیا کرتے کرتے قبر کے ڈڑے میں پہنچ گئے بجائے آخرت کو سنوارنے کے دنیا کی طلب میں مہم ہو گیا اور یہ روش کس مدد نقصان دہ ثابت ہوئی اچانک موت آ گئی اب وہ سارا مال صاب حلال کا ہو حرام کا ہو وارث تقسیم کر رہے ہیں آپس میں اور یہ تبرک اس کا حساب دے رہا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے لو علی اپنے آدم آبادیا نے انتظام ہوا جی کے مسال ہے امن آدم کو اگر سونے کے دو وادیاں مل جائیں تو وہ قناعت اور شکر کرنے کے بجائے تیسری وادی کی فکر شروع کر دے گا دو فیکٹریاں ہوں تو تیسری فیکٹری قائم کرنے کی فکر میں لگ جائے گا ولای امل ادوگ اپنے آدم اللہ تو راب ابن آدم کے اس چھوٹے سے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی یہ سونے کی وادیاں نہیں بھرتی قبر کی مٹی بھر دے گی بڑی زبردست یہ تنبی اور تحریر ہے کہ جن کے ذہن پر طلب دنیا سوار ہو جائے انہیں اللہ تعالی کی عبادت کا توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا ان کی دن رات کی سوچ کا محر دنیا ہوتا ہے اور اسی سوچ میں ورد رہتے ہیں حدہ کی موت آ جاتی اور جب آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر دوبہ کے امکان سارے ختم ہو جاتے ہیں ان مباح جبو نے دعبت ہٹ دی معلوم اور دن اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن اس وقت تک جب تک اس کی جان حالت میں نہ آ جب جان یہاں پھنس گئی حالت میں اٹک گئی اب وہ کہے کہ میں توبہ کر لوں تو اب نہیں یہ موقع ختم ہو چکا اب تو مستقل حسابوں کتاب جزار سزا ہے تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا عذاب ہے طلب دنیا اور حرض دنیا کبھی تو رس مصول اصل بدوا فرماتے ہیں اور آپ کی بدوائیں بہت کم ہیں ہمیشہ آپ نے دعا دی ہے لیکن کبھی کبھی بدوا بھی فرمائی اور ایسے مواقع بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ تائسا عبد الدینار تائسہ عبد الدرہ تائسا عبد الخمیس تائسہ عبد الحمیل ادا عورتی عبید و ادا نبی ساحت یہ درہم و دینار کا طالب اے اللہ اس کو برباد کرتے تباہ کرتے اس جو روپے پیسے کا پجاری ہے اسے تباہ کر دے برباد کر دے پائش ابنتا کا سخت وئی راشی کا فلنتا بھاشا اسے تباہ کر دے برباد کر دے اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جائے تو اس کانٹے کو نکالنے والا کوئی نہ اس تکلیف میں تڑپتا رہے سلگتا رہے حتہ کہ موت کی وادی میں پہنچے جس کے تعلقات کا پیغر کیا ہے عورتیں آرادی ہے وہی دانا تھا ساخت اسے کچھ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے رادی ہو جاتا ہے اور نہ دیں تو ناراض ہو جاتا ہے یہ اس کے تعلقات کی اور محبت اور نفرت کی بنیاد ہے فقط دنیا اور اس کے برعکس تو بارے ہفتے آخر تم بیان کچھ خوشخبری اس بندے کے لیے جو محبت دنیا کو اسے پش ڈال دیتا ہے اور جو ہی کسی مقام سے جہاد کی صدا آتی ہے تو اپنے گھوڑے کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں اور بیدی نفس ہی بماری اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر اس کے لیے اپنا مال کما کر تیار بیٹھتا ہے کہ اللہ موقع دے گا تو میں نکلوں گا اور میرے ساتھ میرا اپنا مال ہوگا اس تیار بیٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بازاروں اور گلیوں میں گھومتا رہے مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ چیز ایک مجاہد کی غیرت کے خلاف جو اس کی برند ترین غیرت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر فائد ہے اس کا تقابع یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال لے کر نکلتا ہے اور پھر ایک حدیث عرفات کے الفاظ کے مطابق یطلب الب المعتم نہ ہو وہ دیکھتا ہے کہ جو میدان جہاد گرم ہے تو کس محاذ پر جلدی شہادت نصیب ہوگی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کچھ وہاں قربان کر دیتا ہے گھر نہ اس کی جان آتی نہ اس کا مال آتی لوگ محم ہیں طلب دنیا میں اور یہ اللہ حق الزت کی ندا کے راستے تلاش کر رہا ہے جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں مال کی قربانی بھی دے رہے یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی سوچ اور فکر کا محور حضول آخرت اللہ کی ندا کی طلب اور جنت کے سودے یہ ان کی سوچ کا محرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اوپر سوار کر لے اللہ اس کے دل سے دینا چھین لیتے وہ لالچی ہوتا ہے حریص ہوتا ہے الفبر ابن آئی نہیں اور فبر محتاجی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے سے فرس اور طلب دنیا ٹپک رہی ہوتی اس کی حرکتیں سب سے مختلف ہوتی ہیں آنے جانے کا انداز بیٹھنے کا انداز لوگوں کو دیکھنے کا انداز گفتگو کا انداز سمجھدار لوگ محسوس کر لیتے ہیں اس کی ایک ایک حرکت سے جو بہت ہی حریث ہے بہت ہی لالچی ہے اور دوا دنیا جس پر سوار یہ چیز لوگوں کو دکھائی دیتی اور یہ دہائی دلت تو اللہ تعالی ایسے شخص کے دل سے دنا کو چھین لیتا ہے اور فقر اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہریس اور لالچی ہے اور پھر ساتھ ساتھ شدا تک اڑے ہی جو دنیا کی طلب کے راستے ہوتے ہیں اللہ ان کو پھیلا دیتا ہے اس کو قرار نہیں ملتا کبھی کہیں ہے کبھی کہیں دوڑ رہا نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش اللہ رب رزت کی عبادت کی فکر اس مستقبل ایک ہی سوچ ہے اور یہ ایک ہی سفر اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو اور اس کے مقاصد رزق کو پھیلا دیتا ہے اس دور دھوپ میں اگرچہ بہت کچھ کما رہا ہو لیکن شرع یہ اقدام کو قابل تعریف نہیں ہے ایسا انسان اگر بہت مالدار ہی مالدار کیوں نہ ہو مگر یہ مستقل دور دھو اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ ایک معیوب چیز ہے اس بندے کے پھر کمدار ہے تو بہت سی آسائشوں اور راہوں سے محروم ہوتا ہے نہ وقت کھانا نصیب ہوتا ہے نہ سونا نصیب ہوتا ہے سوتا بھی ہے تو دنیا اس پر غالب ہوتی ہے فکر کوئی پتا نہیں آج میں مارکیٹوں کا کیا حال ہو گودام بھرے پڑے ہیں کل کیا ریٹ بیٹھے دسویں فون میں پاس ہیں کبھی کہیں رابطہ کہیں کبھی کہیں رابطہ ہم جیسے درویش ان کی اس حالت پر ترف کھاتے ہیں اور جن کو سہن نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ ترقی یافتے ہیں لیکن یہ در حقیقت اللہ کا آداب ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب ناد تفربی عبادت ہی حج عدم دن فی الب کو سب تو میرے بندے میری عبادت کے لیے کچھ فراغت کے لمحات نکال لیں رات اور دن کی ان گھڑیوں میں کچھ وقت نکال لیں میری عبادت کے لیے اور جب میں تیرے اخلاص کو دیکھوں گا تو میں خود تیرے فقر کو دور کر دوں گا وہ امل قلب اور اور تیرے دل کو میں دنا سے بھر دوں گا تو مستغنی ہوگا تیری ایک ایک حرکت اور حالت راحت اور کی پر قائم ہوگی کوئی ہر سر کوئی لالچ نہیں ہوگا جبکہ جو انسان دنیا کا حریص ہو اللہ فرمانتا ہے کہ بڑا یہ رزق علم آپ خود ہے کہ اس دوڑ دھوک سے کیا وہ مقدر سے زیادہ کما سکے گا نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ بھی کما سکے گا رضی درجیت رسول اللہ سلم حدیث میں اس انسان کو اور اس کے رزق کو تعویر کیا ہے جانوروں کے رزق کے ساتھ گمام اللہ حد اللہ حریض بمین پہ چلنے والی کوئی بھی چیز انسان ہو جانور ہو حیوان ہو درندے ہو پرندے ہو خندیر ہیں کتے ہیں بندر ہیں ہر قسم کے جانور سب پر رزم اللہ نے لکھا ہوگا جو انسان جانوروں کی طرح حریص ہوگا اس کا رزق جانوروں کے رزق کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جانوروں کی طرح رزق پا رہا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی تقویٰ کے محور پر قائم ہوتی ہے اللہ کا خوف خصیت علاوہ اللہ ان کا باقیدہ رزق متقین کا رزم شمارت ہے جائے مخرج ہے میرا دکھوں میں حیثرائے حد سے جو تقوا تیار یہ رہتا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے ایک افطار و عزت اسے مخرج مہیا کرتا ہے آسانی اس کو ادا فرماتا ہے اور کوئی مشکل آج ہے اللہ اس کے صبر کو آزماتا ہے اور بالآخر اسے راستہ مہیا کر دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا بہم و گمان بھی نہ ہو تو اتن دنیا بھائی راغ مطلب جس کے دل و دماغ پر آخر سوار اس کے پاس دنیا آتی ہے زلیل ہو کر اس کے تنبوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے اور مقاص کھل جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو یہ آخری جملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ اصل جو ہماری سوچ اور فکر کا محبر ہے وہ آخرت ہو اور اللہ رب العزت کی ندا کی طلب ہو اور انسان دنیا سے مستغری ہو جائے تو اللہ رب الزت سفر بھی دور کر دے گا غنا بھی عطا فرما دے گا اور دنیا کو پھر بلاخر دپوں میں ٹھیر کر دے گا اور یہ رشتے متعدد نہیں ہے بڑا بابرکت اور اگر ایک انسان دنیا کے ہیر سامنے اوپر سوار کر لے حلال و حرام کی تمیز کٹ جائے اور پھر اسے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تفرق بھی حاصل نہ ہو نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں یہ نمازیں غائب ہو رہی ہیں یہ سارا کا سارا بربادی کا پروگرام اللہ کی طرف نعمت تقوی اور صحیح مناز کفا یہ ایک انسان کی بقا کا راستہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے اس پر خوب سوچ وچار کرنا چاہیے انصرابی اور اجتماعی کامیابی کا راستہ یہی ہے اور یہی سوچ شریعت نے دی ہے ہمارا یہ ملک پاکستان سماعی طور پر بڑے خطرات میں گرا ہوا ہے داخلی سازشیں ہارجی سازشیں چند قبل جو یہاں واقعات ہوئے اور کتنی جانیں تل ہوئی اربوں کی املاک کا نقصان ہوا اسے آپ کیا قرار دیں گے یہ سارے امور امور مقدر ہیں اللہ شکت اور محبت ایک ذرا ہو اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے لوگ اس کے اسباب متعین کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق لیکن جو دین کا پہلو اس پر کوئی غور نہیں کرتا پیارے بے محمد الرسود اللہ وسلم کی پہلی دعوت ہے اس مسئلے کا حل پیش کیا تھا اے پولو لا الہ الا تفلٹ تفلح اے لوگوں تم لا الا اللہ کہتے اللہ تعالی کی توحرید کا اقرار کر دو اور اعتقاد و آمدن اس پر قائم ہو جاؤ عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو اور عمل بھی اسی بنیاد پر ہو تفلح ہو تو فلاق پا جائے یہ فلاق آخرت کی فلاح اگر جو شریعت اصل فلاح ہے آخرت کی پیش ہے جو اپنا آخرت کی کامیابی دینے پر حاضر ہے دنیا تو بہت بہت بہت دنیا کے مطابق دکان جی دنیا تراہ دے رہی ہے جنا ہوگا ساری دنیا ایک مکشر کے مر کے برابر کے اللہ روزت دنیا کی فلاح بھی دے کر اور آخرت بھی ہو لیکن احساس جو ہے وہ عقیدہ تو یہ بہت میرے والا اللہ کی بنیاد تو خالص اللہ کی طرف انابت اللہ کی عبادت ہر قسم کے شرک سے بازار ہی یہ فلاح کا پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی دعوت میں پیش کر دیا سارے مسائل کا حل لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ ہمارا ملک جو مختلف سازشوں میں گھرا ہوا ہے اور فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی عذاب اس قوم پہ ٹوٹتا ہے اسی لیے کہ اللہ ناراض ہے اور اللہ کب ناراض ہوتے ہیں جب اس کے حق کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے نبیر اسلام کا فرمان ہے جو آپ نے معل سے فرمایا تھا اطاطلی محب اللہ ہو محب الباد ال کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے ارض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم اللہ اس رسول جانتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے آپ بتائیے ارشاد فرمائیے رسول اللہ صحت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مدعوں پر یہ حق ہے اللہ حد ہے کہ بند اللہ کی بات اور اس کی بات کسی کو شریک کرتے اگر یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ اللہ کے حق کی حفاظت کرتے ہیں حق تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا پروگراموں کی طرف توجہ نہیں ہے جو شریعت میں پیش کیے ہمارے نزدیک یہی مسئلے کا حل ہے عقیدہ توحیر کہ اقامت ہو اور اسی کی بنیاد پر سارے مسائل قائم ہوں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شرعی سیاست کا محور بھی توحید ہے کسی کو اختیار ملے تو یہ طے کر لے کہ اس کی ساری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے باقی سارے کام اللہ سنوار دے گا رزق حکام کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے بس تمہارا کام اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور جو اللہ کا پروٹوکول ہے اس کو ادا کرنا ہے اللہ رب العزت تمہارے سارے اجتماعی مسائل حل کر دے گا ساری پریشانیاں دور کر دے گا سارے خطرات ٹال دے گا میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جب اس توحید کے بدلے اور اپنے عبادت اور انعامت کے بدلے آخرت دے دے, دے گا اور آخرت کے بھی بڑے بڑے خزانے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو دنیا تو ایک بالکل بے حدیطہ چیز ہے اس کی کامیابی کو شریعت نے کامیابی شمار نہیں کیا منسوخ نارپود خجر چنت فخت فاص ہے شریعت کہتی ہے کہ کامیاب تو ہمارے نزدیک ہو ہے تو چہنم سے پچم اس کا سنش کر رہا ہوں میں ان سے دور ہوں مجھے ترین کر دے مجھے درخت نہیں چاہیے تھوڑا سا قرب صاف اللہ فرما کر میرے دیکھتے چلو میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں قریب کر لیتا ہوں دیکھیں اس شرط پر تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا کہیں گا یاد نہ مجھے قریب کر دے. اللہ خرید کر دے پھر اللہ سے اور قرب کی دعا کرے اللہ اور قریب کر دے. اللہ پھر وہی فرمائے اور قریب کر پھر وہ آہستہ کہ آہستہ گئے خیال رہا مجھے یہ درخت ادا فروا دیا اس دروازے سے مجھے داخل کرتے دے میں اس کے قریب پہنچی اللہ فرما میرے بندے سے میں نے کئی وائدے کیے اور پھر تم یاوت کرتا جا رہا ہے یافتہ اور کچھ نہیں بنا بس یہ دروازہ کھول کے قریب پہنچا دے میں اس درخت تک پہنچا اللہ پر میرے بندے چل تمنا کر تیری خواہش ہے کیا تیری صدر ہے بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بہت ہی و کو صدر ہوں میری درخت بڑی محدود سی ہے تو خود ہی ادا کر رحمت رکھے خود ہی ادا اللہ فرمائے گا کہ اتنی دنیا میں زمین دل. اتنی جنت نہیں ہے ہو جائے گا بندہ کہے گا تسکر بھی ہوگی میں ان درخت کو اجازت رب العالمین میرے ساتھ مداق کر رہا ہے اللہ پر باغے مداق نہیں ہے اتنی زمین تھی اتنا اس کا تسکر اور صحیح آداب ہوتا ایک کون شخص ہے جو کھسٹ کر پورے اس رات کو عبور کرے گا جس کہ یہ نو اور یہ جو صرف لوگوں کی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہو اور اللہ کی آداد ہے کہ اللہ اس پر, اللہ اس پر کیا کچھ آداب ہوگا جو اللہ اس طرح آخرت کے خزانے گھٹاتا ہے تو دنیا کو بالکل بے حق چیز جی. یہ تو حاصل ہو ہی نہیں ہمارے اندر اگر سوچ اور صحیح مثبت تو ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں اس میں فلاح کا پروگرام تو اللہ کی طرف تقوی اور پرہیزگاری یہ وہ بڑھائے چلتی جس سے ساری بڑائیں ٹھل جائیں جب آخرت کی پلاٹ ہوئی اور بندہ کلے زراعت اور مور کر گیا حالانکہ اعمال کی طاقت میں تھی تو بہت تھوڑے تھے اتنے تھوڑے تھے اس کو پورے سراعت پر کھڑا نہ کر سکے گزٹتا ہوا جا رہا اور اندازہ نے کامیابی تو تحریر کی برکت سے اور درج کی سلامتی کی برکت سے دنیا تو بالکل بے و پہچی تو اس کے امراض کا حل دین ہے شریعت ہے اللہ کی طرف بنا کر رات جو کچھ ہواوت کا راستہ نہیں یہ نئے سال کی مراسمت سے کچھ سڑکوں کو رخص کیے گئے دیر دہاشہ فائرنگ کی گئی اور برط وزم کے اختلاط کئی ہلاکتیں ہوئیں کئی لوگ زخمی ہوئے یہ عراقت کا راستہ نہیں بلکہ اس وقت بارہ ساڑھے بارہ بجے کے وقت چاند گرن سم لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کائنات کے سردار پرواہ دیا کرتے تھے دی. چاند گرنٹ ہو جاتا آپ کا رنگ اڑ جاتا اپنی برادری کو بھیجتے اسلات و جام اعلان کرو کہ لوگ نماز کی طرف آؤ مسجد برباد قائم ہو جی چھوڑ دو سب کچھ نماز کی طرف آ جاؤ جتنا شمس اور قمر آیا تھا ہم آیا دلّا لائن کا شفانی موت احدمان حیاتی بھائی بہی تمہ سلام سبارک آئرات کا ہم قربان جن کے لیے قدم ظلم پر اٹھارتے ہیں کہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانی ہیں یہ کرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کی بوق پہ لگتا ہے یہ اللہ کے عظیم مخلوقات اللہ کرن لگاتا ہے اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند کتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ اپنے امر سے ان کے دور کو چھین سکتا ہے باتیں جو لوگوں سب کیا چیز دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ سورج کے پجاری ہیں کچھ لوگ چاند کے پجاری اور اللہ دکھاتا ہے کہ سورج کو سورج کی پجاری دوبارہ معمول بے نور ہو چکا دیکھ لو اپنا ہو چکے پڑ چکا بے نور ہو چکا ہم نے اس کے نور کو شروع کر دیا ہم پہ توبہ کر کے تو کی طرف آ جاؤ بڑی حکمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برادری کو بھیج دے اعلان کرو کہ نماز قائم ہو رہی مسجد کی طرف آ جاؤ سب سے لسل رواں کی جو بھی چھوٹ دیکھو سورج گرن چاند گرت تو لکھو نماز کی طرف جلدی کرو سب کچھ چھوڑ دو اپنے فردردگار کی طرف لاوت اختیار کرو اور یہ تقوار دراصل اختیار دل. کرو لیکن افسوسدار حقیقت ایسا بھی چاند گرن کے باوجود لوگوں نے اپنی حرکتیں جو ہے وہ دکھائی اور ظاہر کی تو پھر اس قوم پر اللہ کا آداب کیوں نہ آئے جس قوم کو یہ آیت تصویر اللہ کی عبادت کی طرف آدھا نہ کر سکی اللہ اس قوم سے کیوں نہ ناراض رہے اور عقیقت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اصل اسمار کی طرف غور نہیں ہوگی اصل سب کو تحریر زندگی داری تخم اور انامت کا راستہ ہے اوپر کی سطح سے یہ کام شروع ہو کام کی طرف سے یہ کام شروع ہو تو پھر اللہ رب, رب العزت اور اور سمراج سے بارا بار مان سمجھا دے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ حقوق سے یہ آزاد اور یہ فقمہ اللہ کی طرف سے آتا رہے اگر حاصل ہوتا رہے گا. تو ہمیں تخم اور انامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو اور سچی عقیدے کرتا ہوں اور صحیح بھر اس کی پہچان اور اپنی زندگی پر اس کی تقریب یہ کامیابی کے راستے پروگرام تاکہ یہ دنیا اس میں بڑی بڑی کامیابی بڑی بڑی مارکہ آ رہی کہ خت عمل صاحب کا راستہ نہیں شوام بلی مارچ میں اس میں تمہیں الباس کی مشہور روایت کہ رسول اللہ نے ساتھ بنایا عید مطلب اصب اور اخلاقت تمام اصد اللہ تعالیٰ نے جس طرح سب کی روزی تقسیم کی ہے اس طرح سب سے کوئی بھی ساری کی ہے ساری تصیم کی طرف سے رزا کی تصلیمی اللہ کی طرف سے کی تسلیمی کی طرف سے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جس سے محبت ہو اس کو بھی دیتا ہے اور نہ ہو اس کو بھی دیتا ہے نہ اور صرف دین نہیں اللہ محبت دیتا ہے. لیکن دین اس کو دے رہی صرف تاکہ محبت ہو جو دین ادا ہو جانا اللہ کی محبت کی دلیل تو دین کے فلم میں انسان تقربوں کو اختیار کرے دین میں ترقی اختیار کرے بجائے دنیا کو دنیا, دنیا سے, دنیا سے دنیا کوئی باجب نہیں اور جو جس قدر دنیا سے ہوتا ہے اللہ اس قدر تو پھر اس اس کے مدعوں پہ ڈھیر کر دی مگر اس کے کی تنا کے باوجود دنیا نہ ملے ایک صدا کی عبادت کو ہوتا ہے سچی تحفیل پر قائم ہے تقرر اور علاقت کے راستے پر قائم ہے مگر پھر اس کی زندگی خبر کی زندگی ہے کی زندگی ہے تو یہ کوئی جنے کی بات نہیں اللہ رک و رشت اپنے بہت پیارے مدعوں کا امتحان اور ہمت اور توفیق ہو اللہ ان کو آزماتا ہے اس آزمائش کے ذریعے ان کو اور خراجاتریفک داخل ہو اب ان کی دراجات کی بردی دو اسباب بن گئے ایک ان کا عمل عقیدہ اور تفوا اور دوسرا دنیا کی جو تنگی ہے معیشت کی تنگی اس کا صبر بہت زیادہ اس کو درجات بھی فق حاصل ہو یہ اور السلام کی محبت کا راستہ ہے چھتر براہ کرم کیا خود سر سب ترین تکلیفیں نمیوں پر آتی اور اس کے بعد ان پر جو جن کا درجہ اور مقام کیا کے بعد ہوتا ہے تبھی تو اس کائنات کے سب سے اثر انسان محمد الرسد اللہ ہو ان کی زندگی کشتی کی زندگی صحیح جگہ کو غیر ریان ہو ایک جگہ میں لڑوں سے کسی کا ہم تھے اس نے ان کے ابران کے لیے کھڑا بنایا روٹی پر گھی لگا دیے پراٹھا بنا دیا پیش کیا اس کو دیکھا اور فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر نے تو پوری زندگی روکھی سو بھی کھائی ہے یہ پراٹھا نہیں کھاتا یہ پیارے پیغمبر کی معیشت وہاں جو کووڈ کے بعد ہوتا رات کو چڑھا چڑھانے کے لیے پڑوسیوں سے تیز اتار دیا کرتی اور جب فریر اسلام کے کا ہوا تو آپ کے درخت تیس سال مزدوروں کے بدلے دیکھی ہندی کے بعد گروی پڑی ہوئی تھی یہ سب کی یہ معیشت چھپنے کی بات نہیں ایک انسان جس قدر زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس قدر اللہ حدت اسے آزماتا بھی ہے اور صبر کی توفیق دے کر دو ایسے مقام پر فائز کر دیتا ہے کہ جو مقام خطے کے سبرات سے پالا ہوتا ہے سبر اسلام کو بنانے کے مقابلے فاس مندوں کو بڑے اونچے درجے دینے مگر ان کے عمل قاصر ہوتے ہیں تو اللہ ان کو تکلیفیں دے کر آسماتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے اس قدر وہ صبر کرتے ہیں تو اس دراجات کے مستحق بن جاتے ہیں طبی اسلام کے حدیث کے مطابق کہ لوگ اس قدر صبر کر جاتے ہیں تقریبوں کو کہ وہ اس زمین کی کشت پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتے لیکن یہ تنگی عائش کے یہ مانا نہیں یہ لوگ حریض ہوتے ہیں دنیا کے نہیں اللہ ان کے دلوں کو مستحنی کر دیتا ہے ان میں جنا ہوتا ہے فقر کے باوجود کچھ گنا اس لیے پیارے جنم اور بہت کو دل و کرتے ہیں کہ لاحی کو یقین اہد اللہ پہاڑ مجھے یہ بات پسند ہی نہیں کہ اللہ تعالی مجھے اہد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے پیڑ پر پتھر بتا ہوا ہے اور ہاتھوں پر پھانسی تیس دن چار قدرے جاتے گھر میں آگ لے جاتے اس کے بعد عورت مجھے پسند ہی نہیں نہیں ایسا تھا کہ مجھے اور پہاڑ سونے کا بنا کر دوں اور اگر ایسا اطلاع نے کر دیا اور اپنا قاطر ہے میں تین دن کے اندر سارا سونا بانٹوں ہاں اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی بھائی میرا کوئی دوست مقروض ہے یہاں موجود نہیں تو اس کے قرضے کے بقادر سونا بچا دو اس کے لیے کہ جو ہی وہ آئے اس سے لے کر اپنا قرضہ ادا کر دوں کیونکہ قرضے کی ضانت اور سہمت تھوڑی حیبنا اللہ <سؤال> سارے گناہوں کو بات کر دیتا ہے سوائے کر دیتے ہیں اور اللہ کو بلا سکتے ہیں آپ رشتہ بنا رہے ہیں یہ عبیب دولت کی طرف سے وہ صرف دار تھا رشتہ بنا نہ ہو حاجت اس کی پیشانی کو ہے ایک سو اڑتالیس اس کو مسلمت ہو اس کو راحت نہ ہو عبادت کے وقت نہ ہو سارے میلے کا وقت نہ ہو دوڑتے دوڑتے دوڑتے کا کی کی بات ہے کا راستہ اس کا راستہ